الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجارة قال اللہ تعالیٰ في مقام آخر انما انبادکم و اولادکم فتنا سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین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 ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک فطری خواہش رکھی ہے کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو شادی کے بعد صاحب اولاد ہو جائے اولاد کا ہونا ایک خوشی ہوتی ہے اولاد کا نیک ہونا دگنی خوشی ہوتی ہے اسی لیے جب بھی اللہ رب العزت سے اولاد کی دعائیں مانگے تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعائیں مانگے بچوں کا نیک ہونا ماں باپ کا اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی پیاری پیاری باتیں سنائیں اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگی کہ ان کو قرآن مجید میں نقل بھی فرمایا اور سورت کا نام بھی لکمان رکھ دیا انبیاء کرام نے اپنی زندگیوں میں اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگی لیکن اگر ان کی دعاؤں کے الفاظ دیکھے جائیں تو فقط انہوں نے اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو بڑھاپے میں جا کر اولاد ملی تو دعا مانگتے تھے رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے حضرت تکریہ علیہ السلاط والسلام بوڑے ہو گئے مگر اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں مایوس نہیں ہوئے اگرچہ ظاہری بدن میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہڈیاں گھلنے لگیں سارے بال سفید ہو کر چمکنے لگے اس عمر میں تو انسان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں نا امیدی دل میں آنے لگ جاتی ہے مگر وہ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے چنانچ بڑھاپے میں بھی دعا مانگنے لگے قرآن مجید نے پیارے انداز سے اس دعا کو نقل کیا رحمتی رب کا اب دہ تو اللہ رب العزت ذکر علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو خفی انداز سے اب سوچئے کہ جب دل میں تمنا ہوتی ہے تو بے اختیار انسان کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں انسان کبھی تنہائیوں میں جا کے دعائیں مانگتا ہے کبھی اونچی مانگتا ہے کبھی خفی انداز میں مانگتا ہے مگر زکریہ علیہ السلام اسلام نے دعا کیا مانگی قول یہ عرض کیا رب انی نل آزم و منی اے اللہ میری ہڈیاں اب گھلنے کا وقت آ گیا الرأس میرے بال سفید ہو کر چمکنے لگ گئے ولم اکم دعا رب شقیہ لیکن اے اللہ میں آپ سے جو دعائیں مانگتا ہوں اس بارے میں نا امید نہیں ہوں اب دعا مانگتے مانگتے جس پر بڑھاپا آ جائے اور پھر بھی وہ اتنی لجاجت سے اور اس قدر آجزی اور نیاز مندی سے دعائیں مانگ رہا ہو تو پروردگار کی رحمت کو جوش آیا ان کی دعا کیا تھی و انفت الموالی و کان اتم رہتی الحبی ربیہ کتنی پیاری دعا مانگی بیٹا بھی مانگا تو ایسا کہ جو اپنے باپ دادا کے کمالات کا وارث بنے اپنے باپ دادا کے علوم کا وارث بنے تو یہی اصل مقصود ہوتا ہے کہ اولاد ہو اور نیک ہو جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے ان قطع ہو اللہ اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین عملوں کے ان میں سے ایک اگر اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تو اس صدقہ جاریہ کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے دوسرا اگر اس نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا تو یہ بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے اور تیسرا حدیث پاک میں فرمایا صالح، اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی اولاد کا جتنا بھی اعمال ہوگا ان کے عجر کے مطابق اولاد کو بھی ملے گا اللہ تعالی ان کے والدین کے نامے اعمال میں بھی لکھیں گے بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک اگر وہ نیک بنا تو جتنی مرتبہ دنیا میں سانس لیتا ہے ہر ہر سانس کے بدلے اس کے ماں باپ کو اجر دیا جاتا ہے اسی لیے اولاد مانگیں تو ہمیشہ نیک مانگیں حضرت ذکریہ علیہ السلام اسلام دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالی کی شان دیکھیے کہ بی بی مریم محراب میں ہیں مسجد میں ہیں زکریہ علیہ السلام اسلام ان کو چھوڑ کر کہیں دعوت کے کام پر چلے گئے دیر سے ذرا واپس آئے خیال تھا کہ بی بی مریم کے پاس کھانا ختم ہو چکا ہوگا لیکن جب وہاں آئے تو ان کو بے موسم کے پھل کھاتے ہوئے دیکھا پوچھا یا مریم انالت اللہ مریم نے جواب دیا یہ اللہ العزت کی طرف سے ہے ان اللہ من بغیر حساب جب مریم نے یہ بات کہی کہ بے موسم کے پھل مجھے نے عطا کیے اب دل میں بیٹے کی تمنا تو تھی ہی سہی دعائیں تو پہلے بھی مانگتے تھے لیکن موقع کے مطابق پھر دل میں یاد آ گئی قرآن نے بتلا دیا وبا اسلام کو اپنی بات یاد آ گئی اور اس موقع پر انہوں نے اپنے رب سے پکار کی دعا کی رب ملت ان کا طیبا اے اللہ مجھے بھی پاک نیک بیٹا عطا فرما دے ان سمیع سمیر اے پروردگار اگر آپ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں میری بھی اولاد کا موسم تو نہیں مگر مجھے بھی میں موسم کا پھل عطا کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے دعا کو اسی وقت قبول فرمایا ونادت الملائکہ چنانچہ کیا فرمایا ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمتين من الله والسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين بیٹا بھی دیا تو یحییٰ علیہ السلام ایسا نام جو پہلے کبھی کسی نے رکھا نہیں اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اتنا پاک باز ہوگا کہ عورتوں سے ایک طرف رہنے والا اللہ کا نبی نیکوکار ہوگا تو اللہ تعالی اولاد بھی دیتے ہیں اور نیکوکار بھی دیتے ہیں یہی سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے چنانچے باپ کی دعا تو قرآن مجید میں آپ نے سن لی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی اور اضر تکریہ علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو اولادیں عطا کی یہی حال ماں کا ہوتا ہے اس کے دل کی بھی تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیٹی نیک نیک بچے عطا فرما دیں چنانچہ کب سے یہ دعائیں شروع ہوتی ہیں قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے عمران علیہ السلام کی بیوی تھیں ان کو امید ہو گئی حمل ہو گیا اب جس وقت سے امید لگ گئی انہوں نے اپنے دل میں ایک نیت کی قرآن مجید نے وہ خوبصورت نیت نقل کی فرمانے لگیں رب انی نظر تو لک ما فی بطنی رن فتقل منی سراپا جز و نیاز بن گئیں سراپا دعا بن گئیں اپنے پروردگار کے حضور دامن پھیلا کر دعا مانگی اے میرے مالک جو کچھ میرے وطن میں ہے میں نے اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا اے اللہ اس کو مجھ سے قبول فرما لی دیے ابھی تو بچے کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ابھی تو فقط بنیاد پڑی ہے امید لگی ہے مگر ماں کو اس وقت سے فکر ہوتی ہے کہ میری ہونے والی اولاد نیک بن جائے چنانچہ انہوں نے اس وقت سے دعا مانگی رب انی نظر تو لکا ماں باپ کب تو دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں علماء نے لکھا ہے, کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اگر کوئی بھی عورت حمل کے بعد اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے گی تو اللہ رب العزت اس کو نیک پاک اولاد عطا فرمائیں گے اور یہ ہمارے مشائق کا دستور رہا اور انہوں نے تصدیق بھی کی کہ جو حاملہ عورت بھی ایام حمل میں اس آیت کو پڑتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً محرن منی تو اس کی اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرما دیتے ہیں یہاں سے ماں باپ کی دعائیں ہیں ابھی بچے کی بنیاد پڑ رہی ہے اور کب تک ماں باپ کی تمنایں رہتی ہیں کہ اولاد نیک بن جائے جب تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے جنانچے قرآن پاک کی طرف رجوع کیجیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کیا فرمایا قرآن مجید میں فرمایا گیا ام كنتم شهداء اذ حضر اب دیکھیے موت کا وقت آ گیا اس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھتے ہیں میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے چنانچہ جب بچوں نے اچھا جواب دیا کہ ہم آپ ہی کے الہ کی عبادت کریں گے تو خوش ہو گئے اللہ تعالی نے قران پاک میں فرما دیا ووصى بها ابراہیم بنيه ویاقوب اور وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے یا بنی یا ان اللہ اصطفا لك الدين فلا تموتون الا مسلمون اب دیکھیے ماں کے پیٹ میں جب حمل ٹھہرتا ہے اس وقت سے ماں کی دعائیں باپ کی دعائیں اس سے بھی پہلے کی اور کب تک دعائیں رہتی ہیں جب باپ دنیا سے جا رہا ہے اس وقت اس کی اخری تمنا یہی ہوتی ہے کہ ان اللہ استفالکم الدین میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لئے دین کو پسند فرما لیا فلا تموتن الا وانتم مسلمون تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو ایمان پر ہو تو معلوم ہوا یہ تو ساری زندگی کا مسئلہ ہے یہ تو ماں باپ سے کوئی جا کے پوچھے کہ ان کے دل کی دعائیں کہاں کہاں نکلتی ہیں کوئی موقع نہیں ہوتا کوئی دن نہیں ہوتا نیک ماں باپ کی تو دعائیں ہوتی ہیں یہ تو اس لیے پوری زندگی کا معاملہ ہے بلکہ آپ حیران ہوں گی ہر چھوٹا بچہ جس نے پانچ چھ سال کی عمر میں نماز پڑھنی سیکھی وہ اس وقت سے دعائیں مانگتا ہے اور دعا کیا مانگتا ہے ہر بچہ رب جالنی مقیمت پداتی و ذریتی اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے اب اس پانچ سال کے بچے کی اولاد تو نہیں ہوتی مگر اللہ رب العزت کے علم میں ہے یہ بچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے گا اس وقت اس کی اولاد ہوگی تو اب سوچئے کہ جس کو جوانی کی عمر میں پچیس سال میں جا کر اولاد ملنی تھی اس نے پانچ سال کی عمر میں ماں باپ سے نماز سیکھی اور اس وقت سے وہ اپنی توتلی زبان سے یہ دعائیں مانگتا ہے رب اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے اب جس بچے نے پانچ سال کی عمر سے یہ دعائیں مانگنی شروع کی حالانکہ اولاد پچیس سال کی عمر میں ملی پھر اس کے بعد بھی وہ یہی دعائیں مانگتا رہا حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اب سوچیے اگر اس وقت بھی اس کی اولاد نماز کی پابند نہیں ہوتی تو باپ کے دل پہ کتنا صدمہ ہوتا ہے کوئی بندہ اس کو محسوس کر نہیں سکتا اس اس کے کہ جو باپ ہو تو اس لیے نیک اولاد کی تمنا اللہ نے ماں باپ کے اندر فطری طور پر رکھ دی ہوتی ہے اسی لیے ساری زندگی اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں قرآن مجید نے بھی دعا سکھائی کہ یہ دعا مومنین مانگا کریں ربنا حبلنا من ازواجنا اے اللہ ہماری بیویوں میں سے اولادوں میں سے ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے وجلنا للمتقین اماما اور خود ہمیں بھی آپ متقیوں کا امام بنا دیجئے اب سوچنے کی بات ہے کہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور وہ تو تبھی بنے گی نا جب وہ نیک ہوگی فرم بردار ہوگی بتا چلا کہ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ماں باپ تو ساری زندگی اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب ہے انہوں نے جب اپنے اولاد کو بیت اللہ شریف کے پاس جا کر چھوڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو تو یہ دعا مانگی رب انی اسکنت من ذریتی اے پربدگار میں نے اپنی اولاد کو ساکن رکھا سکونت دی بے وادن غیر ذرع زرعن ایک ایسی وادی میں کہ جس میں زرعات بھی نہیں نام و نشان بھی نہیں زرعات کا سبزے کا ایسی جگہ پتھر ہی پتھر ہیں پانی نہیں جس کی وجہ سے نہ پھل ہیں نہ پھولیں نہ درخت ہیں نہ کچھ اور اور ہے ایسی بے برگ ہو گیا جگہ پر میں نے اپنے بچوں کو اے اللہ جا کر چھوڑ دیا اندہ بیٹک المحرم تیرے خرمت والے گھر کے پاس چونکہ پیت اللہ شریف وہاں تھا اور اپنی اولاد کو وہاں گھر اللہ کے گھر کے پاس بتایا تو یہ دعا کرتے ہیں ربنا علیہ وقیم اتبالا اے اللہ نیت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں یعنی عبادت گزار بن جائیں اگرچہ لفظ صلات کا استعمال کیا مگر صلات عبادت کی طرف نشان دہی کر رہی ہے تو بکتایا یہ گیا اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑا نماز کا لفظ استعمال کیا تاکہ کر کر فج اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دیجئے تاکہ ان کو لوگوں کے اندر محبوبیت نصیب ہو قبولیت نصیب ہو عزت نصیب ہو اے اللہ ان کو لوگوں کا مرجا بنا دیجیے قبولیت ادا فرما دیجیے ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دیجیے لال یشکر تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کر سکیں اتنی پیاری دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے مانگی آج بھی چاہیے ہر ماں ہر باپ اپنی اولاد کے لیے یہی دعا مانگیں مگر نیت یہ کریں رب انی اسکن تم ذریتی اے اللہ ہماری اولادیں ایک ایسی جگہ زندگی گزار رہی ہیں بے واد غیر ذرا جو دینی اعتبار سے بے عملی کا ماحول ہے دینی اعتبار سے فشق و فجور کا ماحول ہے نیکی کم ہے برائی زیادہ ہے اس لیے یہ بھی سے وادی غیر ذرا لوگوں کے, گھر مسلمانوں کے عام طور پر مسجد کے قریب تو ہوتے ہی ہیں کبھی چند منٹ میں پہنچ گئے کبھی دس منٹ میں پہنچ گئے تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے تو یہ نیت کریں اے اللہ تیرے گھر کے پاس ہم نے اولاد کو جو ہے مکان بنا کر دیا اور ایسا کہ جہاں کے ماحول دینی نہیں اے اللہ لیت ہماری یہ ہے لیو قیم الصلاح یہ ہماری اولاد نمازیں پڑھنے والی بن جائیں اے اللہ ان کا رابطہ مسجد کے ساتھ پکا ہو جائے تیرے گھر سے ان کو محبت ہو جائے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کو مسجد میں کسرت سے آتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو لہٰذا مسجد کے اندر ان کا دل لگ جائے لی مطفلا اور دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے لوگ عزت سے پیش آئیں لوگ ان کا اکرام کریں تعریفیں کریں لوگ خوشی خوشی ان سے ملیں اور اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں اے اللہ ہماری اولاد کو جیسی قبولیت دی ورزقم من ورظم اور اے اللہ ان کو کھانے کو پھل دیجیے اگر پھل مل سکتے ہیں تو روٹی پانی تو پہلے کی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی فقط روٹی پانی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانے کے لیے پھل بھی عطا فرمائیں گے باقی وافر رزق عطا فرمائیں گے اور مقصد کیا ہوگا لال الحم اے اللہ وہ آپ کا شکر ادا کر سکیں اب یہ لہم یشکر ایک نکتہ ہے انہوں نے یہ کہا اس لیے کہ تھوڑے بندے شکر کرنے والے ہوتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّن عباد تھوڑے بندے میرے ایسے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں ایک صحابی نے کسی کو دیکھا دعا مانگ رہے تھے اے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا دیجیے اے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا دیجیے کلیل لوگوں میں سے بنا دیجیے وہ بات سمجھ نہ سکے پوچھا بھئی یہ کیسی دعا مانگتے ہیں کہ مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا دی انہوں نے آگے سے دعا قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیل من دیجیے میرے بندوں میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنی پیاری اور خوبصورت ہے تو ہر ماں کو ہر باپ کو چاہیے کہ ہر نماز میں اپنی اولاد کی نیت کر کے ان کے مفہوم کو تہن میں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا مانگے اللہ تعالی نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عزتیں بخشیں ان میں انبیاء کو پیدا کیا اسی طرح اللہ آپ کی اولادوں میں سے اولیا کو پیدا فرمائیں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے اللہ نے سید الانبیاء کو پیدا کیا اللہ آپ کی اولاد میں سے کسی بڑے ولی کو گبیر کبار مقام کے ولی کو پیدا فرمائیں گے جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو وافر کے جتنے لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیچے آ رہے ہیں اللہ نے آج بھی ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیے لہٰذا اس دعا سے فائدہ اٹھائیے اللہ رب العزت ہمیں نیک اولاد ہماری اولادوں کو نیک بنا دے نیک اولاد انسان کے لیے نعمت ہے اور بری انسا اولاد انسان کے لئے وبال ہے اس لئے کہ نیک اولاد صدقے جاریہ بنیں گی قرآن مجید نے بتا دیا سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی نیک اولاد تھے دعا مانگتے تھے رب اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی ان عمت علی وعلی والدی دیکھئے وہ شکر ادا کر رہے ہیں جو نعمت اللہ نے ان پر کی یا ان کے والد گرامی پر کی نیک بتائیں انسان کے لیے وہ چھٹی اگلی کی،, کی طرح ہوتی ہے نہ اس کو انسان کاٹ سکتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے ہوتی جو اولاد ہے اب ماں باپ کو ان کا ان کو پاس رہنا تو ہوتا ہی ہے مگر دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کے جی رہے ہوتے ہیں اس بری اولاد اولاد کا کیا کہنا ایک ایک واقعہ لکھا ہے کے ہاں اولاد نہیں تھی وہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا بڑی دعائیں مانگتا تھا کسی نے اسے کہا کہ مقام ابراہیم پہ جا کر دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرما دیں گے لیکن اس بےچارے کو یہ نہیں سمجھ تھی کہ میں نے نیک اولاد مانگنی ہے چناتے وہ مقام ابراہیم پر پہنچا اور دو کے اللہ دے چونکہ لی قدم رکھا اس نے عیاشی والے کام شروع کر دیے لوگوں کی عزتیں خراب کرنے لگا ماحول کے اندر معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے بہت پریشانی آ گئی لوگ اس کو برا سمجھتے اور اس کی وجہ سے ماں باپ کو برا کہتے حتیٰ کہ اس نوجوان نے ایسے بدماشی کے کام کیے کہ ماں باپ کانوں کو ہاتھ دے بڑا باپ پریشان ہوا بچے کو سمجھاتا اس کے کان پہ جون ارینگتی اس کو جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا وہ کو ایک باپ کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا بری صحبت میں پڑ چکا تھا پوری، کاموں کی لذت کو اس کو پڑ چکی تھی اس لیے وہ اپنے مستیوں میں لگا رہتا باپ جتنا بھی اس کو کچھ تو سمجھ آئے اب سوچیے باپ نے ڈانٹ پلائی سمجھانے کی خاطر اصلاح کی خاطر لیکن نوجوان آگے سے غصے میں آ گیا کہ مجھے تم نے کیوں ایسی ایسی باتیں کی اور وہاں سے نکلا اس نوجوان نے بھی سنا ہوا تھا کہ فلاں جگہ جا کر اگر دعائیں کریں تو وہ قبول ہوتی ہیں غصے میں آ کر وہ نوجوان بیت اللہ شریف کی طرف آیا اور مقام ابراہیم پہ جہاں باپ نے اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کی دعائیں مانگی تھی اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نوجوان نے باپ کے مرنے کی دعائیں مانگی تو بری اولاد کا تو یہ حال ہوتا ہے انسان ان کو پیار محبت سے پالتا ہے مگر وہ انسان کے بڑے ہو کر دشمن بن جاتے ہیں دنیا میں بھی ان کا یہی معاملہ اور قیامت میں بھی یہی حال اس لیے قیامت کے دن نافرمان اولاد بدکار اولاد کو جب کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم کیوں نافرمان بنے تو وہ اپنا سارا بوجھ اپنے ماں باپ پر ڈال دیں گے کہیں گے ربنا انا اتانا سادنا وکو اے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی ماں باپ کی اپنے عمرا کی بڑوں کی ہم نے تعمیل کی انہوں نے کہا تھا بیٹی تو نے بیٹیجویشن کرنی ہے میں نے کر کے دکھا دی انہوں نے کہا تھا کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے میں نے پڑھ کے دکھا دی انہوں نے مجھے کہا تھا تو بزنس کی مینجمنٹ کرنی ہے میں نے کر کے دکھا دی جو دنیا کے ٹارگیٹ انہوں نے دیے تھے اللہ میں نے کر کے دکھا دیے ماں باپ کاش مجھے دین کے رستے پہ ڈالتے میں بھی تعریفیں دنیا کا رزق اچھا ہو جو انہوں نے کہا اللہ ہم نے کر کے دکھا دیا یہ ہمارا قصور نہیں یہ ماں باپ کا قصور ہے ربنا آتہم من العذاب اے اللہ ہمارے ماں باپ کو دگنا رہی ہے اگر ہم نے اس اولاد کو دین نہ سکھایا نیک نہ بنایا دعائیں نہ مانگی یہ قیامت کے دن مقدمہ دائر کرے گی کرتوت اپنے ہوں گے بدماشیاں اپنی ہوں گی گناہ اپنے ہوں گے مگر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر ماں باپ کے سر پہ ڈال دیں گے کے الفاظ ہیں یہ بھی ساتھ کہیں گے لعنن اللہ ان پر لعنتیں برسا دیجئے عجیب بات ہے اولاد یہ کہے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے لکل تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے بچوں کو بھی دگنا ماں باپ کو بھی دگنا تو اولاد اگر بری ہوئی ماں باپ پکڑے جائیں گے کل رائن کل مست ریتی ہی تم میں سے ہر آدمی رائی ہے اور اس سے ریت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا لہذا اولاد جو مانگے تو نیک مانگے اس لیے کہ وہ صدقہ جاریہ بنیں گی اور اگر یہ بری نکل آئی تو انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی اس لیے بچوں کی تربیت دین اسلام میں ایک بہت اہم کام ہے اس کے لیے باپ کو بھی فکر مند ہونا چاہیے ماں کو بھی فکر مند ہونا چاہیے عام طور پر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے لیکن یہ بات شریعت نے نہیں بتائی بلکہ یہ بتلایا کہ ماں کی گود میں آنے سے پہلے ہی بچے کے اوپر اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں چنانچہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ کی دعائیں دعاؤں کا اثر ہوتا ہے ماں باپ کی نیکیوں کا اثر ہوتا ہے تو اثر تو پہلے سے شروع ہو جاتا ہے سنیے اسلام نے پہلے کی نشاندہی کر دی چنانچہ حضرت نومان ایک بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے ثابت کو ایک مرتبہ حضرت علی لانو کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ امیر میرے بیٹے کے کے اولاد نہیں آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے حضرت علی لانو نے دعا فرما دی ثابت کو بیٹا ملا اس نے اپنے والد کے نام پر اس کا نام نعمان رکھا چنانچہ یہ بچہ نعمان بن ثابت بن نعمان جب بڑا ہوا تو یہ اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بنا تو معلوم ہوا کہ ماں باپ نے دعائیں کروائیں اللہ والے کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ نے ان کو ہیرہ موتی جیسا بیٹا فرما دیا تو یہ اس وقت سے اثرات شروع ہو جاتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ گزرے پہلی صدی جب مکمل ہوئی اس سے تقریباً پندرہ بیس سال یا کچھ سال پہلے کی بات ہے ان کا نام عبد العزیز تھا وہ ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے جن کا نام ابو ہاضم تھا بڑے اللہ والے تھے یہ ان کی خدمت میں جاتے نیاز مندی سے بیٹھتے چنانچہ ابو حازم نے ایک مرتبہ انہوں نے اس کو تبرک سمجھا ایک اللہ والے کا بچا ہوا کھانا ہے ویسے ہی مومن کے کھانے میں شفا ہوتی ہے پھر ایک نیک بندے نے کھانا دیا تحفہ دے دیا یہ تو تبرک تھا عبد العیز رحمت اللہ لے اس کو لے کر سکیں اس اس چنانچہ انہوں نے نیت کر لی میں اس کے تین ٹکڑے کرتا ہوں روزانہ روزہ رکھوں گا اور روزے کو افطار میں ایک ٹکڑے جو اس روٹی کا ہوگا اس سے افطار کیا کروں گا یہ اس کا بہترین استعمال ہے چنانچہ ادب تھا دل کے اندر نیکی تھی انہوں نے تین روزے رکھے پہلا روزہ پہلے ٹکڑے سے افطار کیا دوسرا, ٹکڑا دوسرا روزہ دوسرے ٹکڑے سے افطار کیا اور تیسرا روزہ تیسرے ٹکڑے سے افطار کیا اللہ کی شان جب تیسرا روزہ مکمل ہوا رات کو میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہوئے اللہ نے ان کی اس رات میں برکت عطا فرما دی ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے گود پہلا مدرسہ نہیں ہوتی بلکہ اس سے پہلے سے اثرات شروع ہو جاتے ہیں یہ دین اسلام کا حسن ہے اس نے ہمیں نشاندہی کر دی پہلے سے بتا دیا کہ فلان جگہ سے اس کے جو ہے فلاں وقت سے اس پر اثرات آتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اولاد کی امید لگنے سے پہلے ہی ماں باپ کی اخلاص ہوگا اور ماں باپ کے اندر اللہ رب العزت کی خشیت ہوگی تو ان کی دعائیں ان کے لیے نیک اولاد کا سبب بن جائیں گی چنانچہ اس عمر سے ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں ماں باپ نیک ہوں گے اولاد میں نیکی کے اثرات منتقل ہوں گے چنانچہ ایک درویش کہیں جا رہے تھے نہر کے کنارے کے اوپر بھوک بھی لگی ہوئی تھی مگر کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا اللہ اللہ کی یاد میں جا رہے تھے اس بھوک کے حالت میں جب انہوں نے نہر کے پانی کو دیکھا تو ایک سیب ان کو تیرتا ہوا نظر آیا ان کو بھوک لگی ہوئی تھی انہوں نے وہ سیب لے لیا اور کھا لیا جب کچھ پیٹ میں چلا گیا پھر خیال آیا یہ سیب میرا تو نہیں تھا معلوم نہیں کس بندے خدا کا تھا میں نے تو بلا اجازت سیب کھا لیا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اب پریشانی ہوئی دیکھیں اللہ والوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم سے اللہ تعالی کی کوئی تھوڑی سی بھی نا پرمانی نہ ہو کسی بندے کا تھوڑا سا بھی حق ہمارے اوپر نہ آئے چنانچہ سوچنے لگے میں کیا کروں دل میں خیال آیا کہ جدر سے پانی آ رہا ہے اگر میں ادھر ہی واپس چلا جاؤں ہو سکتا ہے جس بندے کا سیب گرا ہے مجھے وہ بندہ مل جائے اب دعائیں مانگتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں کچھ دور آگے چلے ان کو سیب کا ایک باغ نظر آیا جس کے درختوں کی شاخیں نہر کے پانی کے اوپر تک پھیلی ہوئی تھی یہ سمجھ گئے کسی پرندے نے یہاں سے سیب گرایا ہوگا اور وہ پانی میں بہتا ہوا مجھے ملا اور میں نے کھا لیا چلو میں نے کھا لیا بعد میں خیال آیا کہ یہ کسی کا حق ہے میرے اوپر آ گیا اب یا تو مجھ سے مزدوری لے لیجیے میرے پاس پیسے تو نہیں جو میں دے سکوں اور یا پھر مجھے معاف کر دی دیئے اس بات کے مالک کو پتہ نہیں کیا سو جی وہ کہنے لگا کہ ہاں میں آپ کو معاف نہیں کروں گا میں قیامت کے دن اپنا حق مانگوں گا اب اس کی منت سے کرنے لگے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ کے لیے معاف کر دو اگر نہیں کرتے تو مجھ سے کوئی مشقت اور مزدوری لے لو کہنے لگا اچھا میں معاف تو نہیں کرتا مشقت اور مزدوری لوں گا کہنے لگے کون سا کام کرواؤ گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں دنیا کی تکلیفیں اٹھانا آسان ہے آکرت کی تکلیف اٹھانا مشکل کام ہے تو باغ کے مالک نے کہا میری ایک بیٹی ہے جوان المر ہے لیکن اندھی ہے بہری ہے گنگی ہے لولی لنگڑی ہے یعنی ہینڈیکپ ہے ایک گوشت کا لوتڑا سمجھ لیجئے ہے اگر تم اس سے نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو تو پھر میں تمہیں اپنا حق معاف کروں گا ورنہ میں معاف نہیں کر سکتا اب یہ بےچارے سوچتے رہے پھر دل میں خیال آیا کہ اس طرح کی زندہ لاش سے نکاح کر لینا اور ساری زندگی کام ہے چنانچے آمادہ ہو گئے وقت طے ہو گیا نکاح ہو گیا نکاح کے بعد رختی ہوئی جب یہ پہلی رات اپنی بیوی کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے کیا دیکھتے ہیں انتہائی خوبصورت جس کی آنکھیں اچھی زبان اچھی تان اچھے ہاتھ پاؤں اچھے جو اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے ہور بری ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے وہ ہوئی دلہن بن کر انہوں نے سلام کیا پوچھا کہ آپ اس باغبان کی بیٹی ہیں وہ کہنے لگی جی پوچھا کہ آپ کی کوئی اور بہن بھی ہے اس نے کہا نہیں میں اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہوں بڑے حیران ہوئے دل میں سوچتے رہے اس کے والد نے تو مجھے بہرحال کی آپس میں اچھی رات گزر گئی اگلے دن ان کی سسر سے ملاقات ہوئی تو سسر صاحب نے سلام کے بعد فوراً پوچھا سنائے آپ نے اپنے مہمان کو کیسے پایا یہ کہنے لگے کہ جی آپ نے تو بتایا تھا وہ اندھی ہے بہری ہے گنگی ہے لولی لنگڑی ہے اور میرے ذہن میں تو یہی دھیان تھا لیکن جو میری بیوی ہے وہ تو بالکل صحیح سلامت تندرستی نہیں بلکہ اتنی خوبصورت کے لاکھوں میں ایک ہے یہ کیا معاملہ تو اس وقت اس کے باپ نے کہا کہ وجہ یہ ہے یہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ ہے حدیث کی حافظہ ہے اس نے ساری زندگی تک و تہارت کے ساتھ گزاری کبھی اس نے غیر محرم پر نگاہ نہیں اٹھائی میں نے اس لیے کہا کہ یہ اندھی ہے کبھی غیر محرم سے کلام نہیں کیا میں نے کہا یہ گنگی ہے کبھی اس نے نے بغیر اجازت گھر سے قدم نہیں رکھا میں کہا یہ لنگڑی ہے یہ اس طرح کی پاک زندگی گزارنے والی میری بیٹی اتنی خوبصورت تھی میرا دل چاہتا تھا اس کا خامد ایسا ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس لیے کہ بیوی کے صحیح حقوق وہی پورا کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اس لیے سورہ نسا کو آپ پڑھ کر دیکھیے ہر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وطخ اللہ وط اللہ یہ جو تقوا کو اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تقوا کے بغیر میاں بیوی آپس کے تعلقات میں توازن نہیں رکھ سکتے یقیناً بے اعتدالیاں کریں گے یہ پرہیزگار انسانی ہو سکتا ہے جو بیوی کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور کمی نہ آنے دے لہذا وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ تھا جس کے دل میں تکوا ہو خوف خدا ہو اس کو میں اپنی اس بیٹی کے لیے جو ہے داماد کے طور, خامن کے طور پر چن لوں جب آپ میرے پاس ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے آئے میں پہچان گیا آپ کے دل میں خوف خدا ہے اس لیے میں نے آپ کا نکاح بیٹی سے کر دیا یہ اتنا نیک باپ تھا اور اتنی نیک ماں تھی اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا انہوں نے اس کا نام عبد القادر رکھا اور یہ وہ عبد القادر جی اور باپ ایسا ہوتا ہے تو پھر بیٹا بھی اولیاء کا بادشاہ بنا کرتا ہے تو ماں باپ کے اثرات پہلے سے ہی ان کی دو کے اثرات بچوں کے اوپر منتقل ہوتے ہیں اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ جی ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے یہ ذہن میں مت رکھنا ماں کی گود سے پہلے پہلے بہت سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے جب سے اولاد کی نیت انسان کرے اس وقت سے دعائیں مانگے اور اس وقت سے ہر چیز کا خیال رکھے نشاندہی کر دی اور فرما دیا کہ جب میاں بیوی بی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا ارادہ کریں ان کی نیت نیک اولاد کی ہونی چاہیے نیک اولاد کی نیت ہوگی بن آمال قدار و مدار نیت پر ہوتا ہے تو جب بھی میاں تعالیٰ دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونے کا ارادہ کرے تو علما نے لکھا ہے کہ جب انسان اپنے جسم سے لباس کو ہٹائے اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے گرد ایک حفاظت کا پردہ ڈال دیتے ہیں جن اس کو نہیں دیکھ سکتے شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے بدلنا چاہے یا نہانے کے لیے اتارنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتارے تاکہ اس کے گرد ایک حفاظت کی چادر آ جائے اللہ کی طرف سے اور جن اور شیطان اسے دیکھ نہ سکیں آج کل لوگ اس سنت کا خیال نہیں رکھتے اور لباس ہٹا دیتے ہیں جن اور شیطان دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں جی کہ بچی پہ جن کا اثر ہو گیا فلاں پہ جن کا اثر ہو گیا ہو گیا شیطانی اثرات گئے ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں اپنے کپڑوں کو علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ ان کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کوئی شیطان نہ دیکھ سکے کوئی جن نہ دیکھ سکے تو شریعت نے یہ نکتہ بھی یہاں بتلا دیا یہ بھی فرما دیا کہ دونوں کو رول نہیں ہونا چاہیے بلکہ شریعت نے یہ بات کہی کہ اگر اپنا لباس ہٹائیں بھی صحیح ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی ہونے والی اولاد میں حیا عطا فرمائیں گے لہذا علماء نے یہ بات کتابوں میں تصدیق کی کہ جن میاں بیوی نے اپنے اوپر پڑی چادر لینے کا اہتمام کیا اللہ نے فطری طور پر ان کی اولاد کو شرمیلا بنایا حیا والا بنایا تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں دیکھیے شریعت نے ہمیں کیسی کیسی باریک باتوں کے بارے میں بتلا دیا بلکہ بخاری شریف میں ہم بستری کے وقت یہ دعا ہے جو مرد کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے بسم اللہ لینا چاہیے اللہم لا تجل الشیطان فی ما نطیبا چنانچہ جب میاں بیوی بی دونوں ملاب کر چکے اور اس کے بعد ان کو چاہیے کہ تہارت کے اندر جلدی کریں جلدی کی آخری حد یہ ہے کہ ان کی نماز قضا نہ ہو علما نے کتابوں میں لکھا ہے اگر میاں بیوی کی ملاب سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر میاں کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاتق بنے گی لہٰذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے کوتا ہی ہوتی ہے ملتے ہیں پھر اگلی نماز اگر فجر کی ہے تو وہ قضا ہو گئی یا کوئی اور ہے تو وہ قضا ہو گئی عورتیں پاک اور غسل کا اختیار ذرا دیر سے کرتی ہیں اور کسی میں نماز قضا کر بیٹھتی ہیں ایک بات نکتے کی یاد رکھنا جب بھی میاں بیوی کے ملاب کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اگر اس ملاب کی وجہ سے ان کو اولاد ہوگی تو اس اولاد کے اندر فس کو فجور آ جائے گا جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے اس لیے اس بات کا بڑا خیال رکھیں ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں ان کی والدہ جب پوت ہونے لگی اس کی عمر اسی سال کے قریب تھی اس نے اپنے سب بچے بچیوں کو تھوڑے دنوں میں میں چلی جاؤں گی تمہیں میں ایک بات نصیحت کے طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی جب میری شادی ہوئی تو میری عمر بیس سال تھی اور آج میں بستر مرگ پر پڑی ہوں میری عمر اسی سال ہے اس سالہ دواجی زندگی میں کبی بھی میری کوئی نماز نہیں ہوئی سبحان اللہ تو آج کے دور میں بھی اگر ایسی نیک بی بیاں ہیں ساٹھ سالہ شادی شدہ زندگی میں اس کی کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تو معلوم ہوا سردیوں گرمیوں میں انہوں نے غسل کے لیے ایسا وقت چنا ہوگا کہ ان کی کوئی بھی نواز ادا نہ ہوئی ایسے ماں باپ کو پھر اللہ تعالیٰ نیک اولادیں عطا کرتے ہیں سائنس کی دنیا نے تو آج مان لیا کہ جینیٹکس میں بچے کے ماں باپ کے اثرات آتے ہیں اس کو بہیویئرل ایسپیکٹ آف ڈی این اے کہتے ہیں کہ بچے کے ڈی این اے کے اندر ماں باپ کی طرف سے حیا بہادری شرم شرم اور اچھے اخلاق جو ہیں یہ منتقل ہوتے ہیں اس کو سائنس کی دنیا میں کہتے ہیں ڈی این اے تو ماں باپ کے اندر اگر نیکی ہوگی اور ماں باپ نیکی کا خیال کریں گے اور اللہ سے ڈرنے والے مانگنے والے ہوں گے تو پھر بچے کے ڈی این اے بھی یہی اثرات آئیں گے یہ بات یاد رکھنا کہ جب باپ علی المرتع ہوتا ہے جب باپ علی المرتض ہوتا ہے تو پھر ماں اور ماں باطمت الزہرا ہوتی ہے تو پھر بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار بنا کرتے ہیں جب باپ ابراہیم علیہ السلام ہو اور بیوی ہاجرہ ہو تو پھر بیٹا اسماعیل زبی اللہ بنا کرتا ہے اس لیے میاں بیوی کو چاہیے اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کریں نیک بن جائیں اپنی اولاد کے لیے آج سے دعائیں شروع کر دیں اور جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو شریعت کے احکام کے مطابق ہو ان کی وجہ سے نمازیں قدا نہ ہو بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا ہو جانوروں والی مسئلہ نہ ہو آج کل یورپ کی وجہ سے ایسی بے حیائی آ گئی فلموں میں ویڈیو میں مسلمان جوان بچے اور بچیاں ایسے پوری حرکتیں دیکھتے ہیں جانوروں سے بھی پڑھ کر بے حیائی کا یہ سبق یورپ نے ایسا دیا ہمارے نوجوان بھی آج اسی کو اپنا رہے ہیں پھر اپنی اولادوں کے بارے میں روتے پھرتے ہیں اولاد ماں باپ کو جوتے مارتی ہے آج پہلے زمانے میں تو تصور نہیں کیا جاتا تھا نئے دور کی بات ہے ہمیں آ کر باپ بتاتا ہے میرے بیٹے نے مجھے جوتے سے مارا ماں بتاتی ہے تو کیجئے بیٹے کی ہدایت کے لیے بیٹی کی ہدایت کے لیے ایک ماں نے امریکہ میں دعا کروائی میں اپنا غم کس کو بتاؤں میں نے بیٹی کو کہا فرینڈ نہ بناؤ اور بیٹی نے غصے میں آ کر جوتے سے مجھے مارا جب ماں باپ اپنے آپ کو یا اس قسم کی جانوروں والی حرکتوں میں اس وقت جو ہے ملوث کریں گے تو پھر اولاد ایسی ہوگی جو ماں باپ کو اپنے جوتوں سے مارے گی ایسے کم بخت اولاد سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما دے اس لیے یورپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے اسلام کی تعلیمات کو اپنائیے شریعت نے میل ملاب کا جو دستور بنایا اس میں برکت ہے اس میں رحمت ہے اللہ کی مدد ہے اور نیکی ہے ان کے مطابق آپ اگر چلیں گی اور زندگی گزاریں گی آپ کی اپنی زندگی بھی اچھی گزرے گی اولاد بھی ایسی ملے گی جو آپ کی ٹھنڈک کی ہوگی اور قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی آپ کی کا سبب بنے گی رب کریم ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے لہذا آج کے اس بیان میں ہم نے ٹاپک یہ رکھا کہ ماں کی گود تو مدرسہ ہوتی ہی ہے اس کی باتیں تو کل سے شروع ہوں گی ماں کی گود سے پہلے ہی ماں کی کوکھ میں ہی بچے پر اثرات شروع ہو جاتے ہیں ہم نے آج کے اس انوان میں اس بات کو کھولا کہ ماں باپ پہلے سے ہی دعائیں کریں اور شریعت کی ان باتوں کا خیال کریں تاکہ بچے کی بنیاد پڑھنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں رب کریم ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا دے اور ہماری غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرما دے اور جو غلطیاں ہم ماضی میں کر چکے اب ندامت کے سوا اور ہمارے ہاتھ میں کیا ہے اللہ کریم رمضان مبارک کی ان با برکت کھڑیوں میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اولاد کی طرف سے خوشیاں دا فرما دے اولاد کے غموں سے محفوظ فرما دے اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما دے اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دے جب باپ کو بیٹے کی طرف سے پریشانی ہو ماں کو بیٹی کی طرف سے پریشانی ہو کوئی بندہ ان کے دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتا دوسروں کو کیا پتا بیچارے چپ چپ کے رو رہے ہوتے ہیں تنہائیوں میں رو رہے ہوتے ہیں روتے بھی ہیں لوگوں کو آنسو بھی نہیں دیکھنے دیتے یہ تو دل کا غم ہوتا ہے جو ایک وقت کا نہیں چوبیس گھنٹے کا غم ہے سوتے ہیں تو دل مغموم ہوتا ہے جاگتی ہیں دل مغموم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے غموں سے محفوظ فرما دے ہماری اولادوں کو نیک وکار بنا دے قیامت کے دن ہم سب کو اپنے سامنے کی سرخ و رویتہ فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين براقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا دیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں جھوپ جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے بروزاں دل میں شمائے تور کر دے یہ گوشہ نور سے مامور کر دے میری گھات میں خود نفس میرا ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے مح وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے مح وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میرا ظاہر سمر جائے الہی میرا ظاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے دل مغموم کو مسترور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے مئے وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے لا اله الا الله محمد الرسول الله دعا کیجئے سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك صلي ربنا عبدنا ننا و لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے مالک ہم آپ کے عاج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے ایبوں کی پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما رویں سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے مالا ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا فرما برزار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے لا اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما رب کریم ہمارے اس اشرے میں رمضان مبارک کے عشرے میں ہمارے گناہوں کی مقبرت فرما اللہ رمضان مبارک کے پچیس دن گزرنے والے ہیں مالا ہمارے دل کب بدلیں گے ہمیں ایمان حقیقی کی حلامت کب ملے گی اللہ ہمارے اندر کی دنیا کب بدلے گی اللہ ہمارے دلوں کو محبت سے کب آپ بھریں گے اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بھی ہاتھوں سے نکل جائے اور ہم خالی ہاتھ دیکھتے رہ جائے اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے آپ کے محبوب نے بدوا پر امین کہی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی اللہ ہمیں کیا معلوم مغفرت ہوئی یا نہیں آپ مغفرت فرما دیجئے اور ہمیں محبوب کی بدعا سے بچا لیجئے اول تو ہمارے اپنے عمل ہی بہت برے ہیں اوپر سے محبوب کی بدعا بھی لگ گئی اللہ پھر ہماری بد بختی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے اے مولا رحم فرما دیجئے اے اللہ جیسے ڈوبتا ہوا انسان مدد کے لیے پکارتا ہے ہماری حالت یہی ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ کو مدد کے لیے اللہ ہمیں اس سے بچا لیجئے اللہ ہمارے رحمت ذات رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ رمضان بارہ کی گھڑیوں میں جہاں لاکھوں کروڑوں انسان ہر دن میں بری ہوتے ہیں ہمیں بھی جہنم سے بری پرما دی الا جو مستورات دور دور سے چل کے آتی ہیں اللہ ان کے چل کے آنے کو قبول فرما اے اللہ جو اولاد کی طرف گار ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا دیجئے اللہ ہم اپنی غلطی کو دہائیوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن اولادیں جو ہو چکی اللہ ان کو نیک بنا دیجئے اللہ ان کو نیک بنا دیجیے آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے رب کریم نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے دیجیے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرمائیے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب, نصیب فرما دیجیے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو دینی کام جہاں بھی ہو رہے ہیں سب کاموں کی مدد فرما دیجئے رب کریم جنہوں نے ہمیں گاؤں کے پیغامات دیے خط لکھے یا ہم ٹیلی فون کیے اللہ ان سب کی نیک دعا کو قبول فرما دیجئے اور اے اللہ ہمارے والدین عزیز سے رخصت ہو چکے ان کی مقفرت فرما دیجئے جن کی آپ نے مقفرت کر دی قرب کے علا درجات عطا فرما دیجئے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے ربنا تقبل قطب انکا انتا السمی العجیم تب لینا انکا انتا التباق الرحیم صل اللہ تعالی علی خیر خلقه سيدنا محمد و آده و اصحابه اجمعین برحمتکا ارحم الراحمین